جی جناب ہو گئے ہاں تو اتنی خوشبو ہے کہ ان کے تو نام بھی مجھے معلوم نہیں کس قسم کے استعمال کا ہے ساری دکانیں خوشبو سے بھری ہوئی دیکھیے سب سے پہلے تو وہی مسئلہ ہے سینڈ کا جس کو میں نے بارہ کا کہ اس میں جو محلول ہے وہ الکوہل ہے اور الکوہل جو ہے وہ خالی شراب اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ اسپرٹ الکوہل یہ بدترین شراب ہے خالی شراب نہیں بدترین شراب جو شراب پی جاتی ہے تو اس میں ایسے اجزا ملائے جاتے ہیں کہ جو نشابی کریں اور آدمی کے صحت کے لیے پھیپڑوں کے مزرنا اس کو ایک اسپیشل طریقے سے گویا بنایا جاتا لیکن یہ اس کو کچی شراب کہتے ہیں اردو میں اسپرٹ اور الکوہل یہ بدترین شراب کی قسم کوئی شراب پینے والا شراب پی کر کے اگر تیس سال میں مرے گا تو الکوہل کا پینے والا آدمی پانچ سال میں مر جائے گا. اتنی یہ مزر تو اس میں وہ خوشبو ملاتے ہیں اور سب سے بڑا کاروبار ہالینڈ میں ہالینڈ بھی میں پہنچا وہاں لوگوں سے ملا ان سے دریافت کیا دو آدمی ہمارے یہاں کراچی میں بھی اس کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کے بنانے میں پی ایچ ڈی کیا ہے اور ان سے میرا رابطہ ہے اور میرے دفتر کے قریب ان کا بھی دفتر تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب اتر بناتے ہیں تو اتر کا طریقہ یہ ہے جیسے قنوج لکھنؤ انڈیا میں پاکستان میں تو آئسنس بن ہوتا اور وہیں سے منگا کے اسے میں ملا کر کے بیچ دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو سب ملاوٹ کے آدھی ہیں نا اس لیے سب ملا ملو کر کے بیچ دیتے تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ کو چمیلی کا اطر بنانا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ چمیلی کے منو کے حساب سے پھول لاتے ان کو کمرے میں بچھا دیتے اس کے اوپر تل ڈالتے پھر ایک رکھتے پھر اس کے بعد تل ڈالتے ہیں, پھر ایک رکھتے ہیں، اسے پھول رکھے اس پر تل ڈال دی پھر پھول، پھر تیل، او پورا کمرا بھر کے اس کو مقفل کر دیتے ٹائٹ بالکل نہ ہوا جائے نہ آج تو پھر کیا ہوتا ہے یہ پھولوں کی خوشبو جو ہے یہ تلوں میں آ جاتی جب تلوں میں آ جائے تو پھول خوش ہو جائیں تو چھلنی سے چھان کر کے تل نکال لی جاتی اور اس کے بعد اس کے عرق کو نکال کر اور ایک طریقہ جو اس کا ہے اس کے مطابق ڈھال کر یہ دیسی اتر بنتا تو دیسی جو اتر ہیں جس میں چکناٹ نظر آتی یہ اصل میں ہے تل کا تیل اور الکوہل آپ اس طریقے سے ڈالیں ٹھنڈا لگے گا اور اس کے بعد یہ خشک ہو جائے گا خوشبو محسوس ہوگی آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے جو خوشبو لگائی نا خوشبو تو اڑ گئی اب کپڑے نہ پاک کیسے ہوں گے چاہیے بتائیے بچہ آپ کے گود میں پیشاب کر دے اور خشک ہو گیا پکڑا صاف ہو گیا آ? پیشاب میں آپ کا کپڑا پڑ گیا آپ نے اٹھا کر دھوپ میں ڈال دیا اور وہ کپڑا سوکھ گیا کیا سوکھنے سے پاک ہو گیا سوکھنے سے جو چیز پاک ہوتی وہ صرف زمین ہے کہ زمین پر گندا پانی اگر گرے اور زمین اس کو جذب کر لے دھوپ کے اعتبار سے تو زمین پاک ہوگی کپڑا بغیر دھلے پاک نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے اب وہ استعمال کریں خواتین تو وہ اتر استعمال کریں گھر میں حدیث شریف میں ہے کوئی خاتون اتر لگا کر نکلے اور اس کی خوشبو اگر مرد محسوس کریں تو اللہ تعالی کی لانت ہوتی ہے اس یہ سب وہ چیزیں جو آدمی کو اپنی طرف رغبت دلانے کے لیے ہوتی سمجھ کوئی میک اپ کرے کچھ کرے اپنے شوہر کو دکھانے کے. معاف کیجیا سارے شاد شدہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے گھر میں جب آپ جائیں گے نا بالکل مو کالا ملے گا ایسا لگا صبح سے موہ نہیں دھویا ٹھیک اور سبزی لینے جائے گی کو پاؤڈر خوشبو یہ لگا کر سبزی کے ٹوکری لے کر کے باہر جا رہے تو کس کے لیے ہو رہا بڑے بڑے اتنے بھینس کے جیسے نہیں ہوتے کولو کے چشمے ویسے لگے ہوئے ہیں اور عورتیں یہ آ, کیا کہتے ہیں پورا اس کا خیال رکھتی ہیں کہ جب وہ نکلیں تو لوگ ان کو دیکھیں سمجھ گئے یہ ان کی خواہش ہے تو خوشبو تو اور ایک مصیبت ہے کہ آدمی چلتے پھرتے عورت کے خوشبو محسوس ہو تو ایسی عورت پر تو لانت فرمائی گئی تو گھر میں لگائیں آپ خوشبو فیشن کریں اپنے شور کو دکھان لے کے شور تو بیچارا تھک مان کر کے آ کر کے لیٹ گیا اب سبزی لینے جا رہی تو فیشن کرنے جا رہے ہیں کپڑا لینے جا ہیں تو فیشن میں جا رہی آپ دیکھ لیں جو حال ہے بازاروں کا اللہ اکبر اللہ کی پناہ دیکھ لیجیے با جب سے پاکستان آئے کم سے کم نوے پچانوے عورتیں برقع پہنتی مشکل سے چار پانچ عورتیں جو ہیں وہ بڑے بڑے گھرانوں کے وہ نہیں پہنتی تھی اب حال کیا ہے اب تو حال یہ ہے کہ کہیں برغے کا نام ہی نظر نہیں آئے بہت اب تو تھوڑا سا فیشن ہو گیا ہے ونہ تو ہر خاتون برغے کو ایک بہت بڑی مصیبت تصور کرتی بہت بڑی حالانکہ اس میں اتنی سیفٹی ہے ہمارے ایک عزیز تھے بہت بڑے محق حیدرآباد دکن کے حضرت اللہ مولانا عبد الحمید صاحب عبد الحمید خان پیریس میں رہتے تھے تو ان کا جب انتقال ہوا تو بہادر یارجنگ میں, میں, میں, میں یہ وہاں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے پیرس تو ان کے والد جو تھے وہ ڈاکٹر حمید اللہ خان کے دوست انہوں نے ان کو اپنے گھر میں اور کہا نہیں تمہارے ابا اب ناراض ہوں گے تم میری موجودگی میں یہاں پی ایچ ڈی کرو تو انہوں نے اس ریفرنس میں کہا کہ ڈاکٹر حمید ڈاکٹر عبد الحمید صاحب نے برقعے پر لیکچر دیا یہ جو انگریزوں کے ہاتھوں پر دھبے پڑ جاتے ہیں شکلوں کو دیکھی آپ تو بالکل جیسے داغ ایسے پڑے ہوں گے یہ کائس کمبک جو ہیں وہ گرمیوں میں بالکل ننگے ہو کر سمندر کے کنارے لیٹتے ہوتے ہیں دھوپ کھاتے ہوتے ہیں انہوں نے جب اس کی فضیلت بیان کی کہ برقے میں عورت کے اعضا محفوظ رہتے ہیں اس کی شکل و صورت محفوظ رہتی ہے بدن اس کا محفوظ رہتا اور اطیبا بھی کہتے ہیں کہ دھوپ میں بھی خالی کرتے سے نہ پھرا جائے کچھ نہ کچھ واسکٹ وغیرہ پہنی جائے کہ دھوپ بھی آدمی کے لیے بدن میں نقصان دہ جب یہ فضیلت بیان کے برقے کی تو ڈاکٹر عفان سلجوک ان کا نام ہے ابھی بھی زندہ ہے کہنے لگے ایک بہت بڑی ڈاکٹر خاتون انگریز تقریر ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ برقعہ ملتا کہاں تاکہ میں بھی پہنوں اس برقے کو تو برقے کے فضیلت کے تو دوسرے لوگ قائل ہو گئے کہ اس میں بدن کی حفاظت ہوتی چہری کی حفاظت ہوتی وغیرہ اور ہمارے یہاں جو ہے وہ گوشہ پردہ برقعہ سب کا سب غار اکبر الہبادی کسی بازار سے جا رہے کچھ خواتین کو دیکھا کہ بے پردہ تو پوچھا یہ آپ پردہ کیوں نہیں کرتے آپ تو مسلمان ہیں اس لیے کہ ہندوستان میں تو پردہ بہت سخت ہوا کرتا تو انہوں نے جواب دیا اس کو اس نے ایک روبائی میں کہا بے پردہ جو کل دیکھی چند بی, بی اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ یہ کیا ہوا کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں میں پڑ گیا یہ ہمارا پردہ جو ہے یہ اتر کر ہمارے شوہروں کی عقلوں پر پڑ گیا تو خاتون جب نکلے بغیر شوہر کے اجازت کے نہ نکلے اور فرمایا کنارے چلے بیچ میں نہیں چلے آج عورت بیچ میں چلتی آپ کو کنارے ہونا پڑے اگر ضرورت نکلے جو کچھ عوارض ہیں کچھ معاملہ بغیر اس کے سیر و تفریح سیاحت اس کے لیے بالکل نہیں نکل اور پوری پرانی تاریخ میں آپ کو دوہرا دوں آپ نے پتہ نہیں یاد ہے نہیں آپ کو آج سے تیس سال پہلے کلفٹن میں کالج کے لڑکے اور لڑکیاں ملنے کے لیے گئیں تو لڑکوں نے وہ بدکاری کی عورتوں کے ساتھ میں یا یہ ماں باپ کو ہوش نہیں کہ غیر بچوں کے ساتھ اپنی بچیوں کو بھیج دیا جائے یہاں تک نہیں پنڈی تک بھیج رہے اسلام آباد بھیج رہے ہیں کہاں کا مری کی سیر کر رہے ہیں تو آپ کو تو ان حالات میں ان ساری چیزوں کا ادارہ ہونا چاہیے تو اس لیے خوشبو لگائے لوگ اس کی خوشبو کو سونگے اور مخاطب ہوں یہ سب سے بڑی لانت ہے اس سے بچنا چاہیے خواتین